شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا اسلام و حارون یہ قصہ نمبر کتنی ہے جی تین اور چار دو قصے آ تھے نا قصہ نمبر تین چار یقینی بات ہے کہ احسان کیا ہم نے اوپر موس اور ہارون کے نجات دی ہم نے دونوں کو اور ان کی قوم کو مصیبت بڑی سے کیسے نجات دی دی فراؤن سے اور امداد کیا ہم نے ان کی فراؤن کے مقابلے میں بس ہو گئے وہ غالب اور دی ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح کون سی کتاب دی طور وہ اور قیم رکھا ان کو سراۃ مستقیم پہ یا ہدینہ کم نے قیم رکھا اور ترکنا علیہما فل یہ وہی معنی ہے یا نہیں باقی رکھی ان دونوں کے اندر سنائے حسان پچھڑوں میں سلام اللہ موسا بہ ہارون انا کزالمحسن انبادلہ با الیاس مرسرین قصہ نمبر کتنی جی پان یہ حضرت الیاس جو تھے نا یہ ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے جیسے کا خاندان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 سانی کیونکہ خالق بہت ہیں کیا بھائی آحسن الخالقین خالقین کا منع کرو پیدا کرنے والے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ پیدا کرنے والے تو بہت ہیں اللہ ان نے کیا ہے آسن نہ کا منع کرو تفسیر سے لکھا ہوا ہے چھوڑتے ہو آحسن الصانین کو یعنی اللہ کو بدل ہے جو کہ رب ہے تمہارا رب ہے تمہارے باپ دادا پہلے کا پت جٹھلایا انہوں نے اس کو پس بے شک وہ پکڑے جائیں گے وہ ضرور من گرفتار ہوں گے پکڑے جائیں گے مگر بند اللہ کے مخلص و ترک نلیہ فل آخری سلام اللّہ الیاسین یہ الیاس کو الیاس بھی کہتے ہیں اور دوسرے لوگ کیا ہے یہ جیسے تور سینا بھی کہتے ہیں اور تورے سینین بھی کہتے ہیں چا ان کزل کے نز البوسنی ان لین بادمنی اور بے شک لوط البتہ رسولوں میں سے تھے یہ قصہ نمبر کتنے جی چھ جب نجات دی ہم نے اس کو اس کے متعلق سب کو مگر ایک بڑھیا تھی باقی ماندہ کے اندر رہ گئی تھی سمت عمر الآرین پھر تباہ کر دیا ہم نے دوسرے لوگوں کو بہن قمل تمرون تم بھی ہے مکہ کے مشرقین کو تنبیہ کی گئی کہ تم ان کی بستیوں سے گزار کرتے ہو جاتے ہو اور بے شک تم البتہ گزرتے ہو ان کے اوپر صبح کے وقت وقت بلائل اور رات کے وقت بھی گزرتے ہو کیا پتہ نہیں سمجھتے تم شرک کے انجام کو ولا ملال مرسلی وینا یون و سلام ملال مرسلی اور بے شک یون و سربتہ رسولوں میں سے تھے یہ قصہ نمبر کتنے ہے جی ہاں از آبا کا قلقل قلشن جب بھاگ کے گئے طرف کشتی پر کے اب دیکھو نا جی بھاگ کے گئے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یون و صلیٰ السلام کی کوئی اشتہادی لغزش ضرور تھی یہ بھاگ کے گئے جو کہہ رہے ہیں تو کیا معلوم ہوتا ہے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 شاہ عبد القاضر رحمۃ اللہ کی تحقیق یہی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں باقیوں کی تحقیقیں اور بھی ہیں بد دعا کیا ان کے اوپر یونو صلی اللہ علیہ صلام نے اور فرمانے لگے کہ تین دن کے بعد کیا جائے گا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا یہ تعین خود کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی کہ تین دن کے بعد عذاب آئے گا پھر چلے گئے ایک طرف اور تین دن کے بعد دیکھا یونو صلی اللہ علیہ صلام نے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 وہ تو مجھے جھوٹا کہیں گے کہ یونس نے جھوٹ بولا سمجھے اس لیے حضرت یونس علیہ السلام بھاگ گئے بچہ یہ اتحادی لفظش ہو گئی کہ اللہ کی وحی کی انتظار نہیں کی نہ اس وقت وحی کی انتظار کی جب تین دن کی تعین کی اور جب پھر تین دن کے بعد وہ بچ گئے تو پھر بھی اللہ کے حکم سے نکلتے یا اپنی مرضی سے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 معلوم ہوتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ آیا ہے اس وجہ سے کشتی چکر لگا رہی ہے تو حضرت یونس کہنے لگے کہ غلام میں ہوں اپنے آقا سے بھاگ گیا ہوں ان نے کہا نا یار تو تو نیک آدمی ہے کوڑا ڈالتے ہیں تین دفعہ کوڑا ڈالا تو کن کے نام پڑا حضرت یونس کے نام پڑا آہر اللہ کا نام لے کے حضرت یونس علیہ السلام دریا کے اندر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی مچھلی کو حکم کیا کہ تو اس کو نگال لے لیکن تو نے خوراک نہیں بنانی تیرا پیٹ اس کے لیے ایک جیل خانہ ہے چند دن کے لیے چنانے چالیس سال چالیس دن حضرت وہاں اس کے پیٹ کے اندر رہے پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو اگل دیا باہر دیا کے کنارے آخر مچھلی کے پیٹ میں جو رہے مض محل ہو گئے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 بس شریک کورا ہوئے دیکھ رہے ہو سہ مقام شریک کورا ہوئے پس تھے وہ دھکیلے ہوئے لوگوں میں سے کورا بار بار ان کے نام نکلا تو کیا دھکیل دیے گئے پس تھے دھکیلے ہوئے لوگوں میں سے پس لکما بنا لیا اس کو مچھلی نے اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے ملامت وہی اتحادی غلطی ہو گئی فلاولا نہ ہو تریک نجات بس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ تھے تصویر پڑھنے والوں میں سے تسبی وہ لا الہ الا صبح نہ کہیں گی گنت منل گالے میں یہ بات نہ ہوتی تو ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت مت تک کیا یوم یو بسو اب قیامت کا معنی یوں نہ لینا کہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی یعنی مچھلی کا پیٹ ان کے لیے قبر بنا دیا جاتا چاہے پھر مچھلی مر جاتی قیامت کو اٹھتے دی یہ بس ڈال دیا ہم نے ان کو چٹیان میں اور وہ مز محل تھے بیمار تھے اور اگا دیا ہم نے اس کے اوپر درخت بیل دار جبیوں جبلی درخت بیل دار قدو ہے میں نے بھی بتایا ہے بارشل نہ اور بھیجا ہم نے ان کو طرف ایک لاکھ کے یا کچھ زیادہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسر کو شمار نہ کرو تو لاکھ ہے اور اگر اوپر والی کسر کو بھی شمار کرو تو کچھ زائد ہیں کہتے ہیں بیس ہزار زائد تھے فا آ منو تفصیل انت. آ منو کے نیچے کا لکھو گے تفصیل انت. آ منو کے نیچے کا لکھنا ہے اجمالی طور پہ پہلے ایمان لائے تھے یا نہیں کیا کہا تھا کہ آ منا بے مار جا آ ہم تمام ان چیزوں کو مانتے ہیں جن کو کون لایا یون و صلاحی اجمالی تھا اب یون و صلاح السلام تو گائے نا تفصیلی ایمان لایا آکام یون صلاح السلام سے سیکھے عمل کرتے رہے ایمان لا تفصیل پر نفع دیا ہم نے ایک وقت تھا بھائی یہ بات سمجھ آ گئی یا نہیں کیوں صلی اللہ علیہ السّلام کے بارے میں بعض حضرات کچھ اور تقریریں بھی کرتے ہیں لیکن ہم نے شاہ صاحب کی تقریر کو پسند کیا ذرا آسان ہے فستا ہم اے مشرقین کے ساتھ طریقے مناظرہ یہ اللہ کے نیک بدوں کے کس سے ختم ہوئے مشرقین کے ساتھ طریق مناظرہ بھائی مکہ کے مشرق کیا کہتے تھے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 وہ ان کو جو کہتے ہیں فرشت مادہ ہیں بیٹی ہیں کیا اللہ نے جب پیدا کیا تھا دیکھ کر کے تم ان کے ننگ کو دیکھا تھا کہ ان کو فرض لگ رہا ہے عقل کے لحاظ سے کیا ہے یہ کبھی نہیں کب اکلی ہے کیا پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو مادہ اور وہ دیکھ رہے المن افک خبردار بے شک وہ بوجہ جھوٹ کے بکتے ہیں کہ والد اللہ اللہ نے جنا اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں استفل بنا تلل کیا اللہ نے اولاد بنانی تھی تو بیٹوں کو منتخب کیا بیٹوں کے اوپر بالا تم کیا ہے واسطے تمہارے کیسے فیصلہ کرتے ہو جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے خدا کی طرح نسبت کر دیتے ہو افلا تجر کیا پس نہیں سمجھتے تم عقل سے امل کم سلطان کوئی دلیل ہے تو لاؤ کہ نفسی ہے دلیل نقلی کی کیا واسطے تمہارے دلیل نقلی ہے ظاہر تو لاؤ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 بھائیوں کو بیوی بی کے باپوں کو جاننا مل ڈالیں ہے تمہارا اور تجویز کیا انہوں نے درمیان اللہ کے اور درمیان جنوں کے سسرالی رشتہ ناسا بن منا وہ سسرالی رشتہ حالانکہ تحقیق جانتے ہیں جن کے بے شک و پکڑے جائیں گے کیا کے دن یہ پکڑے جائیں گے گرفتار ہوں گے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے سسروں کو سالوں کو دو میں ڈالے گے سبحان اللہ پاک ہے اللہ اسے بیان کرتے ہیں مگر بندے اللہ کے مخلص وہ بچ جائیں ان حرکتوں سے جاتے ہیں فن کو و یہ نفی اختیار ہے کہ تمہارے مابودان بات کے پاس کوئی اختیار نہیں نفی اختیار پر بے شک تم اے مشرق اور جن کی پوجا کرتے ہو نہیں تم اللہ کے مقابلے کسی کو گمراہ کرنے والے الہ من مقابلے خدا کے خدا کے مقابلے کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے ہاں مگر وہ داخل ہونے والے جہنم میں ازل میں لکھا جا چکا ہے تقدیر میں کہ وہ جہنمی بنے گا تو اور بات ہے ہر ایک کو نہیں تم گمراہ کر سکتے وما منا ادھر سے پھر فرشتوں کی بات ہے حکایت قول ملائکہ حکایت قول ملائکہ تم نے ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے حالانکہ ملائکہ خدا کے بندے ہیں آجز کیا ہیں جی آج بندے وہ خدا کے حکم کے سوا پاری نہیں مار سکتے حکایت کول ملائے کا وما منا فرشتے خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم میں سے کوئی ایک مگر اس کا ایک درجہ ہے معینہ ہر فرشتہ اپنے درجے میں رہتا ہے اس سے اوپر نہیں جا سکتا وہی نالا نال صاف اور بے شک ہم صف بنانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تحلیر عبادت کے لیے تو صاف کون کا تعلق ابتداء سے ہو گیا جس سے وہ صاف آتے سفر وینمصون اور بے شکم تسبیح پڑھنے والے ہیں واین قانون کو اب بھی شکوہ ہے مشرقین پہلے بھی تو مشرقین کا شکوہ چلا رہا ہے نا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں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 واین قانوئین کیا آئے گی محفہ من المشقلا اور بے شک کہتے تھے کہ اگر تحقیق نزدیک ہمارے ذکر من الین کتاب ہوتی یہاں ذکر کا من کتاب لکھو اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی من الاولین جیسا کہ پہلے لوگوں کو کتابیں ملی ہیں یہ من الین کہ نیچے لکھ لو من جن سے کتب الا عبارت معذوق ہے ذکرم من جن سے کتب الا جیسے پہلے لوگوں کو کتابیں ملی ہیں ہمارے پاس بھی اگر کتاب ہوتی تو ہم ہو جاتے اللہ کے بندے مخلص یہ کہ کون کہتے تھے جی مکے والے لیکن جب نبی یا کتاب آیا تو فکہ فروب ہی قفر کر دیا ساتھ اسی کتاب کے صوف تعلوم عنقریب جان لیں گے اپنے انجام کو والقت بشارت یقینی بات ہے کہ سبق کر چکی ہے بات ہماری ہمارے بندوں کے متعلق جو کہ مرسل ہیں کہ بے شک وہی منصور ہوں گے کیا ہوں گے جی ہاں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ غالب ہوں گے وہیں نہ اور بے شک یہی لشکر ہمارا البتہ ضرور غالب ہو کے رہے گا کہ نبیوں کا رشکر فتح و اللہ تسلی خاتم المبیا آئے میرے محبوب اگر نہیں مانتے تو آپ ان سے منہ مو موڑ لیں ایک وقت تک عذاب تک یا موت تک وہ اب سر ہوں اور دیکھتا رہے ان کو بسر ان عنقریب دیکھ لیں گے دنیاوی عذاب کو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 عذاب ساسباہ المنظرین بس بری ہوگی صبح ان لوگوں کی جو ڈرہ گئے ہیں وط و اللہ ان کا ان خیال نہ کر کوئی خیال نہ کر کراض کر ان سے ایک وقت تک عذاب کے آنے تک یا موت تک ہم نے اعراض کر اب آپ سوال کریں گے کہ ادھر تو تکرار ہے پہلے یہ لفظ تھے یا نہیں فتح و اللہ انم تھا پہلے اب بھی وہی کلام ہے وط و اللہ متحین یا نہیں ہے یہ تکرار کیوں ہے تو لکھ لو پہلا جو فتح اللہ متحین ہے نا یہ مرکب ہے بر تغلیب اہل حق کہ اللہ اہل حق کو غلبہ دیں گے تو کہ فتح اللہ عنہ سے پہلے کیا ہے جن دن الحمل غالب یہی ہے نا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 تعذیب اہل باطل پہ مرتب ہے تعذیب ہے نا افیدا نازلہ بے صاحت عذاب آئے گا ان پہ یا لمبا نہ لکھو تو مختصر لکھو پہلا فاتب اللہ تغلیب پر مرتب ہے یہ کس پہ مرتب ہے تعذیب پہ وہ تغلیب یہ تعذیب کافی ہے وہ اب صرف صوف سرو سبحان رب کرب عزت عما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 مومنین کی نصرت کریں گے کافروں کو ہلاک کریں گے تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو گرب اولعالمین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد بھی یہ پڑھتے تھے مجلس سے فراغت کے بعد بے بدِ سبحان کا رب کا ربہ